السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر سیونٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے نان ریکرسو پروڈکٹو پارسر کی کاروائی شروع کی تھی اور وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ ریکرسو ڈسینٹ ٹیکنیک سے آپ پروڈکٹیو پارسرز بنا تو سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ کاروائی میں دیکھا کہ کافی کوڈنگ ہمیں خود کرنی پڑ رہی تھی یعنی کہ وہ ایکچوئل سی پلس پلس کوڈ جو تھا ہم نے سارا خود لکھا تھا پھر ہم نے نان ریکرسو پارسنگ کی جانب پیش رفت کی یعنی کہ اگر ہو سکے تو یہ جو پارسنگ ہے یہ کسی طرح ٹیبل ڈریون ہو جائے اور وہ ٹیبل ڈریون پارسر کی ساخت جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی میں نے وہ ٹیبل بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ کے پاس ایک گرامر ہے اور ہمارے کیس میں وہ ایکسپریشن گرامر تو اس سے یہ ٹیبل کیسے بنتا ہے اور اگر یہ ٹیبل موجود ہو تو پھر ایک نان ریکرسو پروڈکٹ پارسر کیسے کام کرتا ہے اور کام کی نوعیت کے حساب سے میں نے یہ ارض کیا تھا کہ ٹیبل کے علاوہ اس پارسر کو ایک ایکسپلسٹ اسٹیک کی ضرورت ہوگی جس میں وہ ٹرمینل یا نان ٹرمینل سمبلس کو پش اور پاپ کرے گا پھر میں نے اس اسلریدم کے بارے میں بتایا کہ اب یہ دو چیزیں جب ایک پارسل کے پاس موجود ہوں تو کس طرح وہ given اے سرٹن ان پٹ اے گرامر وہ اپنی کاروائی کرتا کیسے ہے کیونکہ اب یہاں پہ ہم نے کوڈ ایکچولی ہاتھ سے تو نہیں لکھا ہمارے پاس تو صرف ایک ٹیبل ہے اور ایک اسٹیک ہے اور ان پٹ بھی ہے ان ساری چیزوں کو لے کے جو پارسر نے کاروائی کرنی ہے وہ آخر کیسے ہوگی تو اس کے لئے یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں ایک لحاظ سے ایک ڈرائیور پروگرام جو ہے وہ لکھنا پڑے گا وہ ڈرائیور پروگرام جو ہے اس کا ایلگردا میں نے آپ کے سامنے بریفلی پیش کیا تھا کہ وہ کرتا یہ ہے کہ انیشلی سٹیک کے اوپر ڈالر سمبل یعنی کہ اینڈ اف فائل یا اینڈ مارکر سمبل اور سٹارٹ سمبل کو پوش کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سٹیک کا جو ٹاپ سمبل ہے اس کو اور ان پٹ میں جو کرنٹ ٹوکن ہے جو کرنٹ سمبل ہے جو کہ ایکچولی ٹرمینل ہی ہوگا اس کو لے کے وہ تین چیزیں کر سکتا ہے وہ تین کیسز میں نے آپ کو دکھائے تھے لیکن پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ساری جو ایل کاروائی ہے اگر ہم ایک مثال کے ذریعے دیکھ لیں پہلے کہ اچھا یہ ساری چیزیں ہم نے لے تو لیں لیکن یہ چیز ہوتی کیسے ہے تو وہ کاروائی میں نے ایک اینیمیشن سیکس کے ذریعے آپ کو دکھانی شروع کی تھی جس میں میں نے وہ سمپل سا ایکسپریشن لیا اور سٹیک اور ٹیبل کو لے کے میں نے بتایا کہ کس طرح جو پارسر ہے نان ایکسو پارسر وہ یہ اپنی کاروائی کرتا ہے پچھلے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو چلا تھا اس لیے میں وہ کاروائی تب تو مکمل نہیں کر سکتا تو آئیے آج سب سے پہلے وہ اینیمیٹڈ مثال جو ہے پارسنگ کی وہ مکمل کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ ارض کیا تھا ہم پھر ٹیبل کی جانب جائیں گے کہ آخر وہ ٹیبل بنتا کیسے ہے گیون ارٹن گرامر تو پہلے آئیے وہ مثال جو ہے اس کو مکمل کر لیں اس مثال کو میں دوبارہ شروع سے چلاتا ہوں اور وہ ایسے کہ جہاں تک اس ڈرائیور پروگرام کا تعلق ہے اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں ایک سٹیک ہے پارسنگ ٹیبل ہے اور ان پٹ ہے ان پٹ جو ہے اس میں اینڈ مارکر ہے اور بقیہ اس میں اف کورس ٹرمینلز ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ اب ان کی ٹوکن کلاس کے حوالے سے شو کیے ہوئے ہیں یاد ہے میں نے جو ایکسپریشن لیا تھا اس میں میں نے اے بی سی یا نمبرز استعمال نہیں کیے تو میں نے ان کی ٹوکن کلاسز کو لے کے سمپلی انڈیکیٹ کیا تھا کہ نیچے اے بی سی جو مرضی ہو میرے پاس اصل میں آئی ڈی پلس آئی ڈی ٹائمز آئی ڈی ہے اس ڈرائیور نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ دو چیزیں اسٹیک پہ پش کی جو کہ میں یہاں پہ اب دکھا رہا ہوں سب سے پہلے اینڈ مارکر ڈالر سمبل جو کہ باٹم آف دا اسٹیک انڈیکیٹ کر رہا ہے ایکچولی کہ ہمیشہ یہ باٹم پہ ہوگا اور اس کے اوپر اس نے گرامر کا جو اسٹارٹ سمبل ہے ای e. ہمارے کیس میں ای e ہے اس کو اس نے پوش کیا تو ٹاپ آف دا اسٹیک جو ہے اس وقت ای e ہے اب اس صورت حال کو لے کے جو ڈرائیور ایلگردم ہے اس نے یہ کیا کہ جو اسٹیک میں جو سمبل ہے ای e اور جو ان پٹ پہ کرنٹ سمبل ہے آئی ڈی اس کا لے کے اس نے پارسنگ ٹیبل کو کنسلٹ کیا آپ کو یاد ہے وہ کاروائی یہ تھی کہ تین چوائسز میں سے جو تیسری چوائس تھی وہ یہ کہ اگر سٹیک سے اس کو نان ٹرمینل ملے اور ان پٹ سے تو ہمیشہ ٹرمینل ملے گا تو وہ پارسنگ ٹیبل کو کنسلٹ کرے گا اور اگر وہ کنسلٹیشن کی جائے وہ دیتی ہے کہ گرامر رول ای کین بی ری ریٹنائم اس ٹیبل میں اس سیل میں موجود ہے جو کہ یہاں پہ اب میں نے آپ کو دکھایا ہے اور وہ یہ کرے گا پارسر یا جو ڈرائیور آردم کہ جو سٹیک میں ای ہے جو کہ ایکچولی گرامر کا دیکھیے لیفٹ ہینڈ سائیڈ نان ٹرمینل ہے اس اس فری گرامر رول کے ای کو جو ہے وہ نے سٹیک سے پاپ کر دیا اور جو رائٹ ہینڈ سائیڈ کے جو سمبلز ہیں اس گرامر رول کے جو کہ نان ٹرمینل ہے اور ای پرائم جو کہ آلسو نان ٹرمینل ہے ان دونوں کو وہ سٹیک پہ پوش کرے گا کس طرح پہلے ای پرائم اور پھر ٹی تو یہاں پہ دیکھیے کہ جس آرڈر میں اس نے رائٹ ہینڈ سائڈ کو ایکسپینڈ کرنا ہے فردر وہ یہاں پہ ریورس آرڈر میں پوش ہو رہے ہیں لیکن اس سیکوینس کے حساب سے اصل میں ٹی جو ہے وہ پہلے ہینڈل ہوگا اور ای e پرائم بعد میں ہوگا تو یہاں پہ وہ کال ٹیگ والی بات جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے یہاں پہ آ رہی ہے لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ ہمارا ریکرسو کالس ٹیگ تھا یہاں پہ اب جو صورت ہے ڈرائیور جو ہے وہ کرنٹ اسٹیک کا جو ٹاپ سمبل ہے اس کو لے گا جو کہ ٹی ہے اور کرنٹ انپٹ سمبل کو لے گا جو کہ آئی ڈی ہے جو میں نے یہاں پہ اب ہائی لائٹ ہیں اب چونکہ آئی ڈی اور ٹی یہ دونوں ڈالر سمبلس نہیں ہیں اور ٹی جو ہے وہ ایک نان ٹرمینل ہے جو کہ اس کو اسٹیک سے ملا ہے تو ڈرائیور جو ہے دوبارہ پارسنگ ٹیبل کے پاس جائے گا ان دونوں چیزوں کو لے کے یہاں سے اس کو جو پروڈکشن رول ملے گا وہ میں نے یہاں پہ اب آپ کو دکھایا ہے کہ ٹی تو اب پھر وہی بات کہ اسٹیک کا جو ٹاپ ایلیمنٹ ہے وہ اس گرامر کا ایکچولی لیفٹ ہینڈ سائڈ رول ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو سمبلس ہیں ایف اور ٹی پرائم دونوں نان ٹرمینلس ہیں یہ ڈرائیور ایلبردم یا ڈرائیور پروگرام جو ہے وہ اس لیفٹ ہینڈ جو سمبل ٹی اسٹیک کا ہے اس کو پاپ کرے گا اور رائٹ ہینڈ کے سمبلس کو اب دیکھیے ریورس آرڈر میں پش کر دے گا تو اب اسٹیک کی جو حالت ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے کہ اس میں ڈالر ای پرائم پہلے سے موجود تھا اور یہ ٹیم اور ہیں. اب یہ اگر آپ تو ایک loop میں چلتا جا رہا ہے انٹل دی اینڈ کنڈیشن اب لوپ میں جب وہ واپس آیا تو پھر اس نے ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ کو لیا جو کہ ایف ہے اور کرنٹ ان پہ ابھی بھی آئی ڈی ہے ابھی تک کوئی ایسا اسٹیپ نہیں ہوا جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ جو ان پٹ سمبل ہے یا انپٹ ٹرمینل یا ٹوکن ہے اس کو ہم کنزیوم کریں گے فی الحال ہم اس دونوں کو دیکھتے رہتے ہیں ایف جو ہے وہ کرنٹ ٹاپ ایلیمنٹ ہے آئی ڈی کرنٹ انپٹ ہے ایف نان ٹرمینل ہے اور یہ ڈالر نہیں ان پٹ جو ہے وہ آئی ڈی ہے جو کہ ڈالر نہیں ہے یہ کیس تھری ہے ان دونوں کو لے کے پارسنگ ٹیبل کے پاس گئے پارسنگ ٹیبل نے کہا کہ یہاں پہ انٹری ہے ایف کین بی ری ریٹنائز آئی ڈی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپلی اب ایک ٹرمینل ہے تو وہی کاروائی کہ جو سمپل گرامر کا جو کہ گرامر کا حصہ گرامرس نان ٹرمینل کی بنی ہوئی ہے اس کیس میں اب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے سٹیک میں بکیا انٹریز نان ٹرمینلز موجود ہیں لیکن جو اس وقت ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ ہے وہ ایک آئی ڈی ہے اور جو انپٹ ہے وہ بھی آئی ڈی ہے اب یہاں پہ یہ لحاظ رہے کہ جو اسکینر ہے آپ کو انپوٹ پارٹس کر کے نہ صرف وہ ٹوکن ایکچولی کیا ہے اگر وہ نمبر تھا تو نمبر دے گا لیکن ساتھ اس کی کلاس بھی بتاتا ہے جو کہ ایک لحاظ سے وہ گرامر ٹرمینل کلاس ہی ہے کیونکہ ہم اس کو میچ کریں گے آئی ڈی کے ساتھ تو صورتحال دیکھیے کہ ان پٹ جو ہے اس میں آئی ڈی ہے اور سٹیک جو ٹاپ ہے اس میں بھی آئی ڈی ہے یہاں پہ اب وہ دوسرا کیس آیا کہ ٹاپ آف دا اسٹیک ٹرمینل ہے اور انپورٹ تو ہمیشہ ہی ٹرمینل ہوتی ہے دونوں جو ہیں برابر ہے آئی ڈی از اکو ٹو آئی ڈی مطلب کیٹگری کلاس کے لحاظ سے دونوں آئی ڈی ایک ہی ہیں اور یہ دونوں ڈالر نہیں ہیں وہ تو بالکل آخر میں ہیں اب یہ جب صورتحال ہوئی تو اب وہ ٹیبل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ دیکھیے ٹیبل جو ہے اس میں رو انڈیکس وہ نان ٹرمینل ہوتا ہے کالم انڈیکس ہے تو یہاں پہ ہم ٹیبل میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم دیکھئے سٹیک سے آئی ڈی کو نکالیں گے اور انپوٹ سے آئی ڈی کو کنسوم کر لیں گے یہاں پہ اب آئی ڈی جب نکلا تو دیکھیے ان جو ہمارے ٹوکن بفر میں ہے یا سکینر کے پاس ہے اس میں سے اب ایک ٹوکن جو ہے وہ کنزیوم ہو گیا ہمارا ان پارکر سمجھ اگر اسکینر نے رکھا ہوا ہے تو وہ اب نیکسٹ ٹوکن کے پاس چلا گیا جو کہ پلس ہے یہ اب انپٹ میں ہے اور سٹیک کی دیکھیے صورتحال کیا ہے کہ اس میں ٹی پرائم ہے ٹاپ پہ اور بکیا ٹھیک ہے نیچے اور سمبلز ہیں یہاں پہ اب وہی بات کہ ٹی پرائم چونکہ نان ٹرمینل ہے ان پٹ میں آپ کو ٹرمینل ہی ملے گا یہ وہ تھرڈ کیس پھر ہوا ہم اس کو لے کے پارسنگ ٹیبل کے پاس گئے اور پارس ٹیبل سے اگین اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ ہمیں ایک گرامر رول ملے گا جو کہ میں اب آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں جو کہ ایکچولی ٹی پرائم گوز ٹو ایپسلون اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہاں پہ میرے پاس پلس ہے مجھے وہ پلس جیسا رول کیوں نہیں مل رہا یہ تو اب آپ کے ٹیبل میں جو ہے سو ہے اور یہ بات بھی کہ وہ ٹیبل بنایا کیسے تھا وہ ٹھیک ہے ہم نے نہیں کیا لیکن اگر ٹیبل آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں سے تو آپ کو یہی آپ ملے گا اب اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹی پرائم جو ہے اس کو میں سٹیک سے نکالتا ہوں اور اپسیلون کو میں پش کر دیتا ہوں۔ لیکن اپسیلون کا پش کرنے کا مطلب ایکچولی ہے کہ سٹیک کے اوپر اب اپ کچھ نہیں پش کر رہے ہیں۔ تو ایکچولی جیسے ہی اپسیلون ہے ہی نہیں تو ایک لحاظ سے اب جو صورتحال ہے اصل میں یہ ہے کہ ٹاپ اف دا سٹیک جو ہے اب ای پرائم ہے۔ وہ اپسیلون اپ پش نہیں کریں گے اپسیلون کا مطلب نوتھنگ ہے۔ اور اب نوتھنگ پش نہیں کریں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ اب جو سٹیک میں نیکسٹ جو بھی بنتا ہے جو پڑا ہوا ہے وہ اب ٹاپ پہ آ گیا اس گرامر کی وجہ سے کوئی چیز push نہیں ہوگی اب اسٹیک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای پرائم ہے جو کہ ایک نان ٹرمینل ہے ان پٹ تو وہ پلس ہے جو کہ ٹرمینل ہے ان دونوں کو لے کے پھر وہی رول 3 اپلائی ہوا ہم پارسنگ ٹیبل کے پاس گئے پارسنگ ٹیبل سے ہمیں کیا ملا وہ گرامر رول یہ ہے کہ ای پرائم کین بی ری رٹن ایز پلس پرائم اب وہی کاروائی جو ہم شروع میں اب تک کرتے آ رہے ہیں کہ اس صورت میں ٹیگ پہ جو ای پرائم ہے جو کہ اس گرامر کا لیفٹ ہینڈ سمبل ہے اس کو ہم پاپ کریں گے رائٹ right سائڈ پہ جتنے سمبلس ہیں پلس ٹی ای پرائم ان کو دیکھیے ہم ایکچولی ریورس آرڈر میں پوش کریں گے پہلے ای پرائم اب یہ ای پرائم یاد رہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ ابھی ہم نے پاپ کیا ہے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے آیا ہے تو اس, اس چیز کا لحاظ رہے کہ یہ ای پرائم جو ہے یہ لگنے میں شکل میں تو ایک ہی ہے لیکن اصل میں دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اور یہ وہ رائٹ right ریکرجن جو ہے اس کی بنا پہ یہ ای e پرائم اب آیا ہے اس کے بعد ہم نے ٹی کو پش کیا اس کے بعد ہم نے پلس کو پش کر دیا یہ وہ ریورس آرڈر میں سارے پش ہوئے اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ان پٹ جو ہے وہ اب پلس ہے اور ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی پلس ہے یہاں پہ اب ہم ٹیبل کو کنسلٹ نہیں کریں گے کیونکہ جو اسٹیک سے ہمیں چیز ملی ہے وہ ٹرمینل ہے وہ نان ٹرمینل نہیں اس بنا پہ ہم ٹیبل میں ایکچولی جا نہیں سکتے اور یہ وہ دوسرا سٹیپ ہے کیونکہ یہ دونوں جو سمبلز ہیں یہ ڈالر نہیں ہیں تو اس بنا پہ ہم دونوں کو ایک سٹیک سے نکال دیں گے اور ان پٹ سے اس کو کنزیوم کر لیں گے سٹیک کی نئی صورت دیکھ لیجئے اور آئی ڈی جو ہے وہ اب نیکسٹ انپٹ ٹوکن ہے پلس جو ہے اس کو ہم نے کنزیوم کر لیا اس اینیمیشن سے آپ کو اندازہ اب ہو گیا ہے کہ یہ البریدم ایکچولی چل کیسے رہا ہے اسٹیک کا استعمال کیسے ہو رہا ہے جو کہ انتہائی سمپل ہے اور اگر اس الگردم کو آپ دیکھیں تو ایکچولی جب ٹیبل بن جائے تو بقیہ کاروائی نہایت آسان ہے ایک ہمیں ٹوکنائزر چاہیے جو کہ ان کو ٹوکنس کی فارم میں ہمیں دے دے وہ ہم کر چکے ہیں ہم اسکینر بنا سکتے ہیں جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے یہ جانا پچانا ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیبل جب بن گیا تو وہ سمپل ایک ٹیبل لک ہے تو اس لحاظ سے یہ جو ڈرائیور پروگرام ہے یہ انتہائی سمپل ہے اور یہ سمپل ایک لوپ میں چلتا جائے گا انٹل دی اینڈ کنڈیشن کہ جہاں پہ اس کو سٹیک سے بھی ڈالر ملے گا اور ان پٹ سے بھی ڈالر ملے گا دونوں جگہ سے اینڈ مارکیٹ ملیں گے اور وہاں پہ یہ کاروائی رک جائے گی اب میں آپ کو یہ اینیمیشن مکمل طور پہ تو نہیں دکھاؤں گا میرے خیال میں یہاں تک جو کاروائی ہوئی ہے اس سے یہ کافی بات ظاہر ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں آپ کو ایک دوسرے انداز سے دکھاتا ہوں جو کہ اگین جانا پہچانا ہے جس میں ہم یہ جو ایل ایل ہو رہی ہے اس کو ٹیبلر فارم میں ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے جو اسٹیپس ہیں یہ وہی ہیں جو کہ میں نے یہ اینیمیٹ کر کے آپ کو دکھائے تھے البتہ لکھنے کے لحاظ سے اور کنسائسنیس کے لحاظ سے آف کورس یہ طریقہ جو ہے یہ بہتر ہے اور عموماً آپ اسی طرح کریں گے آپ سے ضروری نہیں کہ آپ اینیمیشن کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا پروگرام اگر کوئی اینیمیٹیڈ آؤٹ پٹ پرزینٹ کرے تو دی ویری نائس بلکہ آپ کو اگر انٹرنیٹ پہ جائیں تو ایسے ٹولس ملیں گے آپ کو ایپلیٹس مل گے جو کہ پارسنگ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں اور میرے خیال میں اگر آپ کو ایسے ٹول آپ کو مل جائے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں اینیمیشن سے بعض ہے یہ بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ ہونے والا معاملہ جو ہے یہ جب سمجھ آ جائے تو پھر اس کی کوڈنگ کرنا یا بقیہ جو بھی کاروائی ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے تو آئیے یہی جو پارسنگ اس ایکسپریشن کی تھی اب اس کو ہم ٹیبل فارم میں ذرا کنسائسلی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اب میں نے تین کالمز رکھے ہیں جس میں پہلا کالم اسٹیک کا ہوگا اس کے بعد میرے پاس انپٹ کا کالم ہے اور جو آؤٹ یہ پارسل میری پروڈیوس کر رہا ہے تو اب اس کے اندر ساری چیزیں میں نے لکھ تو دی ہیں لیکن ان کو ذرا ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے اس کے اندر یاد ہے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ڈالر پش ہوگا اور اس کے بعد جو اسٹارٹ سمبل ہے وہ پش ہوگا تو اس حساب سے اس کالم میں اسٹیک کالم میں جو اسٹیک کے کانٹینٹ ہیں وہ ایکچولی باٹم ٹو ٹاپ دکھائے گئے ہیں یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ باٹم موسٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ ڈالر ہے اور اس کے بعد اس سے اوپر والا ایلیمنٹ ای e ہے جو کہ یہاں پہ میں نے ہائی کیا ہے وہ ہوگا اسی طرح انپوٹ کو اگر آپ دیکھیں تو انپوٹ جو آپ کا سارا اسٹرنگ ہے یا سینٹینس ہے وہ اس طرح پیش ہو رہا ہے کہ لیفٹ most جو اس کا سمبل ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ٹوکن کی فارم میں ملے گا جو کہ یہاں پہ میں نے آئی ڈی کر کے دکھایا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر سائن جو ہے وہ آؤٹ ان پٹ کے آخر میں ہے اس کالم کے بالکل رائٹ پہ ہے تو یہ چیز مد نظر کے اسٹیک کے کانٹینٹ لیفٹ سے رائٹ right ریپرزینٹ کر رہے ہیں باٹم ٹو ٹاپ یعنی کہ جب آپ لیفٹ سے رائٹ right دیکھیں گے تو اصل میں آپ باٹم سے ٹاپ کی جانب جا رہے ہیں اور ان پٹ جو ہے وہ جو لیفٹ موسٹ چیز ہے وہ نیکسٹ ٹوکن ہے فائنلی یہ جو آؤٹ پٹ کا کالم ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی ٹیبل سے رول کنسلٹ کریں گے تو وہ یہاں پہ ہم آؤٹ پٹ میں بھی دکھا دیں گے کہ یہ رول ہمیں ٹیبل سے ملا تھا جس کو ہم نے استعمال کیا اور یہ ابھی استعمال جو تھا اسٹیک میں پھر اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ کو ڈالنا یہ ساری کاروائی اب آپ دیکھ چکے ہیں تو آئیے اب یہی ساری جو پارسنگ ہے ایل ایل پارسنگ اس کو ہم اس طرح دیکھیں ٹاپ آف دا اسٹیک میں ای ہے ان پٹ میں آئی ڈی ہے وہی بات کہ اب رول نمبر تھری اپلائی ہوگا ہم ٹیبل میں گئے ٹیبل میں جو ایکچولی رول ہمیں ملا وہ یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پہ چونکہ اس طرح میں اینیمیشن نہیں دکھا سکتا میں اس کا لحاظ رکھنا چاہتا ہوں کہ ترتیب کیا ہے جو میں ذرا دہرا دوں کہ ای e اور آئی ڈی کو ہم نے لیا اس سے ہم نے جب ٹیبل کو کنسلٹ کیا تو ہمیں ملا گرامر رول ای ٹی پرائم یہ والا رول ٹیبل سے آیا اس کو لے کے ہم نے یہ کیا کہ جو سٹیک ہے اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو اس میں جو اب اس کے کانٹینٹ ہیں وہ اس گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائیڈ یہ ذرا آؤٹ پٹ والے کالم میں دیکھیے کہ اسٹیک کے اندر جو ای ہے اس کو پاپ کر کے ٹی ای پرائم ریورس آرڈر میں ڈال دو اور وہ میں نے یہاں پہ آپ انڈیکیٹ کر دیا اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے میرے خیال میں اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی یا آپ کو یہ چیز کا احساس ہوا ہوگا کہ اینیمیشن سے وہ کتنی آسانی سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی جو یہاں پہ لکھنے سے شاید اتنی واضح نہیں ہے لیکن کاروائی ساری وہی ہے کہ سٹیک کے کانٹینٹ جو ہیں اب ڈالر ای پرائم اور ٹی اور یہ ٹی پرائم e جو ہے ایکچولی یہ گرامر کا رائٹ ہینڈ سائڈ رول ہے جو کہ میں نے اسٹیک میں ریورس آرڈر میں پوش کیا ہے اب پھر وہی بات کہ میں جو ٹاپ آف دا اسٹیک ایلیمنٹ ٹی ہے اس کو لے کے اور آئی ڈی کو لے کے اب میں ٹوٹلی totally اس رو پہ آ جاتا ہوں کہ اب دائیں ہاتھ پہ آؤٹ پٹ کالم میں دیکھیے کہ ٹی گوز ٹو ایف ٹی پرائم یہ رول اپلائی ہوا جس کی بنا پہ اسٹیک کے کانٹینٹ جو ہیں وہ ڈالر ای پرائم ٹی پرائم ایف جو ایف ٹی یا ٹی پرائم ایف ہے اسٹیک میں ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ ایف ہے اس سے نچلا ٹی پرائم ہے اس سے نچلا ای پرائم ہے اور فائنلی ڈالر جہاں تک یہ ایف اور ٹی پرائم کا معاملہ ہے یہ اس گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ سے آئے ہیں اب میں اس پوری چیز کو آگے جب لے کے چلتا ہوں تو ایف جو اسٹیک کا ایلیمنٹ ہے اور آئی ڈی جو ان پٹ کا ہے اس کی بنا پہ یہ آؤٹ پٹ کالم میں ذرا دیکھیے کہ رول جو میں نے استعمال کیا ٹیبل سے آیا ہے بائی دا وے ٹیبل نے کہا کہ ایف گوز ٹو آئی ڈی اپلائی کرو اور اس بنا پہ دیکھیے کانٹینٹ میں جو ایف ہے اس کو میں نے ریپلس کر دیا ہے آئی ڈی سے بکیا اسٹیک کے کانٹینٹ ویسے ہی ہے آئی ڈی آئی ڈی کو جب میں نے لیا اب دیکھیے ٹاپ آف دا اسٹیک کیا ہے آئی ڈی اور ان پٹ کو دیکھیے کیا ہے آئی ڈی ان دونوں کو جب میں نے لیا تو وہ رول نمبر 2 اپلائی ہوا جس کا مطلب ہے کہ اسٹیک میں سے آئی ڈی کو نکال دو اور ان پٹ سے میں میں سے بھی آئی ڈی کو کنزیوم کر لو تو دیکھیے اب سٹیک میں کیا ہے سب سے ٹاپ پہ ٹی پرائم ہے اس کے بعد ای پرائم اس کے بعد ڈالر لیکن ان پٹ کو دیکھیں کہ یہاں پہ وہ جو آئی ڈی تھا اس کو میں اب کنزیوم کر چکا ہوں اب دوبارہ سٹیک کے اوپر ایک نان ٹرمینل آ گیا ان پٹ جو ہے اس میں پلس ہے تو اگر میں ٹی پرائم اور پلس کو لے کے ٹیبل میں جاؤں تو اب آؤٹ پٹ کالم میں دیکھیے کہ ٹی پرائم گوز ٹو ایپسلان رول مجھے ملے گا جس کی بنا پہ اگر آپ اسٹیک میں اب دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں تو ایکچولی ٹی پرائم جو ہے وہ غائب ہو جائے گا اور اسٹیک میں صرف ای e پرائم رہ جاتا ہے اب ای e پرائم کو لے کے جب میں پلس ان پٹ کو لے کے جب لاسٹ رو میں آتا ہوں تو ٹیبل سے مجھے پتا چلا اب اگین آؤٹ پٹ کالم میں آئیے کہ یہاں پہ مجھے ٹیبل بتا رہا ہے کہ رول اپلائی کرو ای پرائم کین بی ری ریٹرائم اور اس بنا پہ اب لیفٹ ہینڈ کالم میں آ جائیے جہاں پہ دیکھیے میں نے پلس ٹیم ریورس میں, میں, میں نے جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے سارے سمبلس تھے ان کو ڈالا ہے لیکن اس سے اوپر والی رو میں جو ای پرائم ہے سٹیک میں اس کو ایکچولی میں پاپ کر چکا ہوں یہ میں نے اینیمیشن میں آپ کو دکھایا تھا تو اب یہ جو ای پرائم ہے یہ اصل میں وہ پرانے والا ای پرائم نہیں ہے یہ اس گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں پلس ٹی پرائم یہ جو ہے ریورس آرڈر میں میں نے سٹیک کے اندر پوش کیا ہے ان تینوں چیزوں کو جس کی بنا کے ٹاپ پہ پلس ہے ٹی ہے اور اس کے بعد دیکھیے پلس انپٹ میں کیا ہے پلس جس کی بنا پر کیا ہوگا کہ سٹیک میں سے پلس نکل جائے گا اور ان پٹ میں سے پلس کنزیوم ہو جائے گا اور اس کی جو صورتحال بنی وہ اب یہ ہے کہ اسٹیک کے اندر اب ٹیمینل جو نان ٹرمینل ہے وہ ٹاپ پہ آ گیا ہے ان اب وہ کنزیوم ہو گیا تو اب آئی ڈی جو ہے وہ نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے ٹی اور آئی ڈی کو لے کے جب میں ٹیبل میں گیا تو اب رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ دیکھیے کہ ٹیبل سے مجھے ملا ٹی ری رائٹ ایز ایف ٹی پرائم اب ایف ٹی پرائم کو میں ریورس میں جب سٹیک پہ پش کرتا ہوں تو ایف جو ہے وہ ٹاپ پہ آ گیا ٹی پرائم جو ہے وہ اس سے نیچے اور پہلے سے وہ جو ای e پرائم اور ڈالر تھے وہ ابھی موجود ہیں پھر f کو میں نے لے کے اور ان پٹ سے آئی ڈی کو لے کے جب ٹیبل کو کنسلٹ کیا تو یہ دیکھیے آؤٹ پٹ کالم میں اب ہے کہ f id جو ہے f goes to id اس رول کو اپلائی کرو تو لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے f کی جگہ میں نے اب آئی ڈی کو لگا دیا ہے یعنی کہ f کو میں نے پاپ کیا اور آئی ڈی کو پش کیا یہاں سے اب بالکل میکینکل کاروائی ہے کہ اسٹیک کے ٹاپ پہ آئی ڈی ہے ان پٹ میں بھی آئی ڈی ہے اسٹیک میں سے آئی ڈی کو نکالو ان پٹ میں سے آئی ڈی کو کنزیوم کرو وہی ایسے والی بات ہے جس کی بنا پہ ٹوکنا جو ہے یا اسکینر جو ہے اب اس ٹوکن سے اگلے ٹوکن پہ جائے گا اسٹیک میں ٹاپ ایلیمنٹ جو ہے وہ ٹی پرائم ہے اور انپوٹ میں جو نیکسٹ ایلیمنٹ وہ ملٹیپلیکیشن ٹوکن ہے اسٹیک سے آپ کو نان ٹرمینل ملا انپٹ سے آپ کو ٹرمینل ہمیشہ ملے گا اس بنا پہ جب آپ ٹیبل کے پاس گئے ٹیبل نے کہا کہ گرامر رول اپلائی کرو جو کہ آؤٹ پٹ کالم میں اب ہے کہ ٹی ری رائٹ ایز ملٹی ایف ٹی پرائم اب ان تینوں چیزوں کو لے کے میں ادھر سے نکالوں گا ٹی کو ٹی پرائم کو نکالوں گا اور اسٹار ایف ٹی پرائم جو ہے اس کو ریورس آرڈر میں پوش کروں گا تو دیکھیے اب جو اسٹیک کی حالت ہے وہ کیا ہے کہ اسٹار سب سے ٹاپ پہ ہے ایف اور تی پرائم اس کے بعد میں ہیں اچھا آگے چلے تو اب اسٹار اسٹیک کا ٹاپ اور انپوٹ جو ہے اس میں بھی اسٹار ہے دونوں ٹرمینلس ہیں اسٹیک کا وہ اسٹار نکل جائے گا اور ان کا اسٹار جو ہے وہ کنزیوم ہو جائے گا اس کی بنا پہ اب ایف اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ اور آئی ڈی انپوٹ کا نیکسٹ ایلیمنٹ ٹیبل کو کنسل کیا ٹیبل نے کہا کہ ایف گوز ٹو آئی ڈی گرامو رول اپلائی کرو جس کی بنا پہ آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے کہ ایف جو ہے اس کو پاپ کر کے آئی کو میں نے پش کر دیا ہے اسٹیک کی کنفیگریشن اس وقت یہ ہے کہ آئی ٹاپ پہ ہے input میں آئی ہے اور اس کے بعد ڈالر اب ہم تقریباً کمپلیٹ کر چکے ہیں تو یہ جو آخری چند ایک سٹیپس ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے یا یہ کہ جو آخری اسٹیپ یہاں پہ تھا کہ آئی ڈی چونکہ سٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ ہے جو کہ ٹرمینل ہے ان پٹ میں تو ہے ہی ٹرمینل تو ہم یہ رول نمبر ٹو اپلائی کریں گے جس کی بنا پہ اب میں جب آگے آپ کو یہ کنفیگریشن دکھاتا ہوں کہ سٹیک میں سے آئی ڈی پاپ ہو چکا ہے اور ان پٹ سے اب آئی ڈی کنزیوم ہو گیا ہے اب اسٹیک میں ٹاپ پہ ٹی پرائم ہے اور ان پٹ میں دیکھیے اب صرف ڈالر مارکٹ ہے جو میری ایکچول ایکسپریشن کی جو چیزیں تھی وہ ساری اب کنزیوم ہو چکی ہیں اب اگر میں ٹی پرائم اور ڈالر کو لے کے ٹیبل میں جاؤں گا ایکچولی مجھے وہاں پہ ایرر نہیں ملے گا مجھے ایک انٹری ملتی ہے جو کہ میں اگر آپ یہاں پہ ہائی لائٹ کروں کہ ٹی پرائم اور ڈالر کو لے کے جب میں ٹیبل میں گیا تو وہاں پہ مجھے اب ٹی پرائم گوز ٹو ایپسلون ملا کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے اب ان پٹ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے اب تو یہ سارے جو سمبلس ہیں یہ موسٹ لائکلی ایپسلان رولس ہی اپلائی ہوں گے اور یہ اسٹیک سے غائب ہو جائے گا جو کہ اب میں نے دکھایا ہے کہ دیکھیے ٹی پرائم جو ہے غائب ہو گیا فائنلی ای پرائم اور ڈالر کو لے کے جب ٹیبل کے پاس گئے اس نے کہا کہ ای پرائم گوز ٹو ایپسلان کرو اب دیکھیے کہ فائنل صورتحال کیا ہے کہ اسٹیک میں بھی ڈالر ہے ان پٹ میں بھی ڈالر ہے اور یہاں پہ اب فائنلی وہ رول نمبر ون اپلائی ہوگا کہ اسٹیک کا ایلیمنٹ ان پٹ کا ایلیمنٹ دونوں برابر بھی ہیں اور دونوں ڈالر ہیں یہاں پہ آ کے پارسل جو ہے وہ سکسیسفل ہوا وہ ہولڈ بھی ہو جائے گا اور اپنی سکسیس جو ہے اس کو بھی ڈکلیئر کر دے گا یہ وہ تھا کنسائز طریقہ لکھنے کا لکھنے کے لحاظ سے دیکھیے ہمیں سمپل ایک ٹیبل بنانا پڑا لیکن اینیمیشن کے حوالے سے اصل میں جو کاروائی ہو رہی تھی وہ کافی اچھی طرح نظر آ رہی تھی لیکن جیسے بھی ہے میرے خیال میں یہ الگریدم کافی سمپل ہے اس میں کوئی ایسی کاروائی نہیں جو کہ مشکل ہو اس کا لاجک بڑا سمپل ہے ساری بات اب رہتی ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ کیسے بنتا ہے بکیا اس ایلگردم کو بنانا اس کو چلانا سٹیک کا استعمال کرنا یہ اب لگتا ہے کوئی ایسی دقت طلب بات نہیں ہے تو آئیے اب اس ٹیبل کے کنسٹرکشن کی جانب چلتے ہیں البتہ یہ تھوڑی سی باتیں اس جو کاروائی ابھی ہم نے مکمل کی ہے اس کے حوالے سے وہ یہ نوٹ پروڈکشن آؤٹ پٹ آر ٹریسنگ آؤٹ لیفٹ موسٹ ڈرویشن اب یہ چیز آپ کو حیران کن ثابت نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے کیونکہ ہم جو ہے اس میں ایل ایل ون پارسنگ کے حوالے سے اصل میں لیفٹ ٹو رائٹ اسکین میں لیفٹ موسٹ ڈیرویشن ہی کر رہے ہیں اور یہ جتنے ہمیں پروڈکشن رولس استعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ لیفٹ موسٹ ڈرویشن ہی ہوگی اور ٹاپ ڈاؤن پارس جنرلی لیفٹ موسٹ ڈرویشن ہی کرتے ہیں اور The grammar symbols on the stack make up the left sentential forms کیونکہ دیکھیے input میں تو ہمیشہ ٹرمینل ہوں گے جو ٹیبل ہے وہ تو خیر ایک ٹیبل ہے اس کے اندر گرامر رولس ہیں اور کالمس اینڈ رولس ہیں جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے اس کے اندر اگر آپ باٹم سے ٹاپ کی طرف جائیں تو آپ کو ٹرمینل اور نان ٹرمینل ملتے ہیں اور یہ اصل میں وہ سینٹینشیل فارم ہوتی ہے یاد ہے یہ سینٹینشل فارم کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ایک سینٹنس جو کہ ہم نے ڈیرویشن کی بنا پہ بنایا ہے جس میں ابھی نان ٹرمینلز اور ٹرمینلز دونوں موجود ہو سکتے ہیں تو جو سٹیک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اصل میں لیفٹ سینٹنشل فارم ہی بنتی جاتی ہے اور اس میں پھر ہم جو بھی نیکسٹ ٹرمینل ہمیں ملتا ہے اس کو تو خیر پاپ کر دیتے ہیں لیکن جب ہمیں نان ٹرمینل ملتا تھا ہم ٹیبل کو کنسلٹ کر کے اس کو پھر ری کر دیتے تھے فردر گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائٹ کو استعمال کر کے اور یہ بھی کہ جہاں تک یہ اس کی کاروائی ہے یہ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ ہی ہے اٹ from the start اسٹارٹ سمبل ٹو لیو اینڈ آلوز ایکسپینڈ دا لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل یہ اب دہرانے والی بات ہے لیکن یادہانی دہانی بھی کہ یہ جو ساری کاروائی ہے یہ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ ہے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں پارس ٹری کے روٹ نوٹ سے جو کہ ہمارا اسٹارٹ سمبل ہے ہم لیوس کی جانب جا رہے ہیں اور چونکہ ہم لیفٹ موسٹ ڈائرویشن اس میں ساری کر رہے ہیں یہ پارسنگ ایلگر جو ہے یہ لیفٹ موسٹ ڈائریویشن ہی کر رہا ہے اور اس بنا پہ جو دوسری بات کہ وی آلوز ایکسپینڈ لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل کیونکہ لیفٹ موسٹ ڈرویشن جو ہے اس میں یہی ہوتا ہے اس کو ذرا ٹری کی فارم میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یاد دہانی بھی ہو جائے گی لیکن ابھی اس ٹری کے بارے میں ہم کچھ باتیں کہیں گے کہ تو پہلے یہ ذرا سا پارشل ٹری دیکھ لیجئے کہ ہم اسٹارٹ سمبل ای سے شروع ہوئے تھے اس کے بعد اس کو ہم نے ری رائٹ کیا ٹی پرائم سے اور اب لیفٹ موسٹ سمبل کو ایکسپینڈ کرنے کی بنا پہ ہم ٹی جو لیفٹ سائڈ پہ اس کو f اور t پرائم سے ریپلس کریں گے اور اسی طرح f جو ہے لیفٹ موسٹ سمبل اس کو id سے ریپلیس کیا جو ٹی پرائم ہے یہ ایوینچلی ایفسلان سے ریپلس ہو گیا تھا اور جو ای e پرائم ہے اس کو ہم نے پلس اور t اور ای e پرائم سے ریپلس کیا یہ پارٹس ٹری اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم مکمل طور پہ لیو تک اس کو لے جائیں گے اور یہی ہمارا پارسنگ ایلگریدم کرے گا لیکن جہاں تک یہ ٹیبل کنسٹرکشن کی بات ہے یا پارسنگ کی کاروائی کی بات ہے تو یہ ٹری جو ہے یہ اصل میں ایک لحاظ سے اسٹیجز میں بنتا ہے یعنی کہ ہم روٹ نوٹ سے شروع ہوتے ہیں تو پھر پہلے اس کے لیفٹ سائڈ پہ جتنے نان ٹرمینلس ہیں ان کو ہم ہینڈل کرتے ہیں پھر ہم کسی طرح رائٹ right کی جانب جاتے ہیں تو اگر آپ اس پارسل کو کسی وقت ایک لحاظ سے روک دیں یا اس کا اسنیپ شاٹ لیں یعنی کہ اپنی وہ کاروائی کر رہا تھا اس کا اسٹیک ایک خاص حالت میں تھا اس کی ان پٹ یا سکینر جو تھا وہ بھی ایک خاص حالت میں تھا اپ اس کو وہاں پہ فریز کر دیں بالکل جیسے نا پاز بٹن دبا دیا پاز بٹن دبانے کی بنا پہ جو بھی صورتحال ہے اس کو میں ایک ٹری کی فارم میں بھی ریپرزنٹ کر سکتا ہوں کہ اب تک جو ٹری ہے وہ بنا ہے وہ یہ ہے اب ائیے میں اس پازڈ فارم کو لے کے میں کچھ باتیں کہوں گا جو کہ ہمیں اب ایکچولی لے جا رہی ہیں کہ وہ ٹیبل کیسے بنے گا کیونکہ اس جو ٹری کنسٹرکشن کے اندر ہی اس ٹیبل کو بنانے کے جو ایمک ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں اب اگر آپ اس ٹری کو دیکھیں تو اس کے اندر دیکھیے کہ یہ کمپلیٹ پارش ٹری ابھی نہیں ہے میں نے یہ لیفٹ موسٹ ایف او ٹی پرائم کو تو چلے ایکسپینڈ کر دیا ہے لیکن یہ ای e پرائم کے جو پلس ٹی اور e پرائم میں سے t اور e prime ہے یہ ابھی further ایکسپینڈ ہوں گے یہ اس لحاظ سے یہ پارشل ٹری ہے اور یہ وہ فریز فریم کاروائی ہے کہ میں نے جیسے پارسر کو بس پوز کر دیا ہے کہ یہاں پہ رک جاؤ اور جو بھی صورتحال ہے اس کو میں نے فی الحال ٹری کی فارم میں یہاں پہ دکھا دیا ان پٹ ابھی فی الحال آپ کے سامنے ہے وہ میں نے انڈیکیٹ نہیں کیا کہ وہ کتنی کنزیوم ہوئی ہے وہ ابھی بات کی بات ہے لیکن فی الحال یہ کہ یہ فریز فریم ہے اچھا یہ کاروائی اب چلا تو دیں جب اس کو بٹن پلے کا دبائیں گے یہ تو چلتی جائے گی لیکن ہم اس فریج فریم کو لے کے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر آپ اس ٹری کے لیوز کو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ٹری میں جو نان ٹرمینلز اور ٹرمینلز ہیں میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹری جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے کچھ انٹیریئر نوڈز ہوتے ہیں اس کے کچھ لیف نوڈز ہوتے ہیں لیف نوڈز کیا ہیں جن کے آگے کوئی چلڈرن نہیں تو سوال یہ ہے کہ اس ٹری کے جو لیف نوڈز ہیں وہ کیا ہے اور ان کے بارے میں, میں نے یہ نیچے لکھا ہے کہ the leaves at any point during the parse form a string of the form beta a gamma اور یہ میں آپ آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ وہ ٹری کے سارے ہیں اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایلیمنٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ کچھ ٹری کے ایلیمنٹس کو اگر آپ دیکھیں اس میں کیا کیا ہے آئی ڈی ہے ایپسلان ہے پلس ہے ٹھی ہے ای پرائم ہے یہ سارے ٹری کے لیٹس ہیں یہ ایک لحاظ سے ایک سینٹینشل فارم بھی ہے اور یہ جو میں نے نوٹیشن استعمال کی ہے بیٹا کیپیٹل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سینٹینشیل فارمس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کہنا ہو کہ ایک سینٹینشیل فارم کا ایک حصہ ٹرمینل اور نان ٹرمینل یا بوتھ کا بن سکتا ہے تو ہم وہاں پہ یہ گریٹر استعمال کرتے ہیں capital letters generally ہم ٹرمینل نان I mean کے ذریعے اور لوور کیس یا ایکچل جو ہمارے سمبلس ہیں پلس ہیں یا آئی ہے ان کو ہم terminals کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اب ذرا اس setup کو دیکھیے کہ یہ جو لیف نوٹس ہیں اس ساری چیز کو اگر اکٹھا پڑیں لیفٹ ٹو رائٹ آئی ڈی ایفسولون پلس ٹی ای پرائم تو یہ ایک سینٹینشیل فارم بنتی ہے کیونکہ اس میں ابھی نان ٹرمینلس موجود ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس چیز کو میں بیٹا ایلفا گیما فارم کے ساتھ میچ کر سکتا ہوں وہ اس طرح کہ دا بی دا بیٹا ایلیمنٹ ایکچولی میرے کیس میں میں کہوں گا کہ کنٹینس اونلی ٹرمینل اور وہ کیا ہے ذرا یاد دہانی کے لیے ہم نے پارسر کو ٹاپ ڈاؤن کاروائی کرتے ہوئے ایک اسٹیج پہ روک دیا اسٹیج کے اوپر جتنا بھی ٹری بنا تھا اس کو ہم نے لیا اس کے ہم نے لیف نوٹس کو لیا لیف نوٹس کو ہم نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن سینٹینشیل فارم ہے جو کہ بیٹا گیما ہم کہہ رہے ہیں اب اس سینٹینشیل فارم میں جو بیٹا پارٹ ہے اس کا وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنٹینز اونلی ٹرمینلز اور یہ میں نے اب انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو بیٹا اس میں ہوگا وہ یہ آئی ڈی ایپسولون اور پلس بے شک آپ اس میں سے ایپسولون کو نکال بھی دیں تو ایکچولی وہ آئی ڈی اور پلس ہوگا اب جہاں تک ان پٹ کا تعلق ہے انپٹ بھی اصل میں وہ سینٹینشیل فارم سے ایونچولی میچ تو کرے گی اور پارسنگ سکسفل تو تبھی ہوگی کہ بھئی آپ ان کو ٹوٹلی totally میچ کر لیں گے اب چونکہ میں نے سینٹینشل فارم میں بیٹا جو حصہ ہے اس کو کہہ دیا کہ وہ ایک ٹرمینل پہ کمپوز یعنی کہ ٹرمینل سے بنا ہوا ہے تو بقیہ ان پٹ جو ہے اس کے بارے میں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بقیہ ان پٹ میں نے کہا ہے کہ وہ ایکچولی بیٹا بی اور ڈیلٹا ہے یہاں پہ اب میں نے ڈفرنٹ سمبل استعمال کیے ہیں لیکن بیٹا کو میں نے ریپیٹ کیا ہے کیونکہ ان پٹ جو ہے وہ ہمیشہ ٹرمینلز ہوتی ہے اور میں کہنا یہ ایکچولی چاہتا ہوں جو کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو بیٹا پارٹ ہے آئی ڈی ایپسل پلس یا ایکچولی آئی ڈی اور پلس جو مجھے ٹری میں مل چکا ہے یا اب میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں یہ میری ان پٹ کے آئی ڈی اور پلس کو بھی میچ کرے گا اور اس لحاظ سے ان پٹ کے میں بھی اب تین حصے بناتا ہوں اور وہ تین حصے اس طرح بیٹا جو مجھے ٹری میں ملا آئی ڈی ایپسلون پلس وہ جو ہیں ان کو میں میچ کر دیتا ہوں ان پٹ کے آئی ڈی اور پلس سے ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ ٹری بن کیسے رہا ہے یہ ان پٹ کے سمبل سے ہی تو بن رہا ہے تو ان پٹ میں جو آئی ڈی اور پلس ہے وہ اب میری سینٹینشل فارم میں بیٹا جو ادھر بنا ہے میں ہے اس کو بیٹا اے گیما کہوں یا انپوٹ کو میں بریک کر کے بیٹا بی ڈیلٹا کہوں یہ بیٹا جو ہے یہ دونوں میں ایک ہی ہے اس میں سے جو سینٹینشل فارم ہے تو کیپٹل اے تھا لیکن یہاں پہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک نیکسٹ انپٹ سمبل جو ہے ٹوکن وہ بی ہوگا اور بکیا ان پٹ جو ہے اس کو میں ڈیلٹا سے مارک کروں گا تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان پٹ کا کچھ حصہ اصل میں میں ٹری میں اب کیپچر کر چکا ہوں ان پٹ میں آگے جو بکیا چیز آ رہی ہے اس کو اب میں سینٹینشل فارم بیٹا اے گیوا سے کسی طرح کمپیر کروں گا اور چولی میں نے کوشش یہ کرنی ہوگی کہ کسی طرح وہ جو اے ہے جو نان ٹرمینل ہے جو کہ اس طرح مجھے نہیں پتا چل رہا کہ وہ ای e ہوگا ٹی پرائم ہوگا وہ کیا ہوگا میں نے وہ ڈٹرمنٹ کرنا ہے کہ وہ اے کیا ہوگا اور یاد ہے شروع سے ہم نے جب یہ بات کی تھی پروڈکشن کی کہ ایکچولی انپوٹ جو ہے اس کا جو نیکسٹ سیمبل ہے وہ ہمیں بتائے گا اب یہاں پہ ذرا دیکھیے کہ بیٹا جو آئی ڈی پلس جو اس کے ایلیمنٹس ہیں یہ تو ہم کنزیوم کر چکے ہیں. اگلا سمبل کیا ہے وہ یہ بی ہے بی کا مطلب وہ لیٹر بی نہیں ہے بی کا مطلب ہے ایک ٹرمینل جو ہے وہ آئے گا اور اس کے بعد بکیا انپٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیلٹا ہوگی اصل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بی ہے جو انپٹ میں نیکسٹ انپٹ سمبل ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم کون سا گرامر رول اپلائی کریں گے اور وہ ٹری کی حالت آپ دیکھیے کہ جب انپٹ کنزیوم ہو جاتی ہے تو سینٹینشل فارم میں وہ لیف نوڈز میں وہ انپوٹ کے سمبلز آ جاتے ہیں لیکن بکیا ٹری جو ہے وہ ابھی ان اے انکسپینڈیڈ ہے وہ فردر ایکسپینڈ ہوگا اور اس کی فردر ایکسپینشن جو ہے وہ اصل میں بیٹا تو نہیں اب ڈسائڈ کرے گا وہ یہ نیکسٹ انپوٹ سمبل کرے گا اور یہی وہ لک ہیڈ والی بات ہے جو کہ ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ پروڈکٹ پارٹسنگ میں ہم اگلی انپوٹ سمبل پہ ایک نظر ڈالتے ہیں خاص طور پہ ایل ایل میں اگلا ان کیا, پمبل کیا ہے اس کی بنا پہ دا پری فکس ڈیٹا میچز انپوٹ میں جو آئی ڈی پلس ہے میرے ٹری میں بھی ہے فائن البتہ ٹوکن جو ہے وہ اب بی ہے بی کا مطلب جو بھی نیکسٹ سمبل ہے ہمارے کیس میں آف کورس جو ٹوکن کلاس ہے وہ آئی ڈی ہوگی اب اس حوالے سے اس چیز کو ذرا کنسڈر کیجیے کہ کنسڈر دا اسٹیٹ ایس جو ہے اسٹارٹ سمبل اور یہ ایرو پہ دیکھیے میں نے ایسٹریس لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسٹارٹ سیمبل سے شروع ہو کے ڈیرویشن کرتا ہوا اس سینٹینشل فارم تک پہنچ گیا ہوں یعنی کہ زیرو اور مور اسٹیپس میں میں بیٹا ایلفا گیما تک پہنچ گیا ہوں اور صورت حال یہ ہے کہ ٹری کے جو لیف نوٹس ہیں وہ اس سینٹینشیل فارم کو انکوڈ کر رہے ہیں جس میں سے بیٹا جو ہے وہ میچ ہو چکا ہے بی جو ہے وہ نیکسٹ ان پوکن ہے جو انٹ سمبل بی ہے اس کو ہم نے لے کے کسی طرح ڈسائڈ کرنا ہے کہ یہ جو اے ہے اس سینٹینشیل فارم میں یہ کون سا ہمارا نان ٹرمینل ہوگا اسی کو تو ہم ایکسپینڈ کریں گے جس کی بنا پہ یہ جو سینٹینشل فارم ہے یہ فردر ایکسپینڈ ہوگی یعنی کہ ہم نے اب نیکسٹ اسٹیپ جو ایکسپینشن کا وہ ڈیسائڈ کرنا ہے یہاں تک تو اب ہم آگے ہیں اس بنا پہ پوسبلٹیز یہ سینٹینشیل فارم جو ملٹیپل ڈرویشن سے آ چکی ہے اس کو دیکھ لیجئے اور انپوٹ کو دیکھ لیجئے کہ ان پٹ کا بیٹا حصہ ہم میچ کر چکے ہیں یہاں پہ اب کیا پاسبلٹیز کیا ہیں کہ بیڈا بلانگس ٹو ان ایکسپینشن of اے یہ کہ اگر اے کوئی آپ کے پاس گرامر رول ہے اور اس گریمر رولس سے آپ کو یہ b جو ہے یہ مل سکتا ہے اگر تو ایسا کیس ہے تو what that means is کہ any a ری as alpha can be used if b can start a string derived from alpha اصل میں یہاں پہ اب وہ کاروائی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی وہ اب آ گئی کہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ تمام رولس اپلائی کریں یاد ہے ہم نے وہ ایک پارسر بنایا تھا جو کہ پرڈکشن نہیں ایکچولی کرتا تھا سمپلی وہ سارے گرامر رولز جو ہے نا ہر سٹیج پہ ٹرائی کرتا تھا اور وہ آگے جا کے جب اس کو پتا چلتا تھا کہ اوہو غلطی ہوگی تو وہ بیک ٹریک کرتا تھا اس بیک ٹریکنگ کو روکنے کے لیے ہم نے یہ پرڈکٹیو کام کیا تھا اور اس وقت ہم نے ذرا انفارملی بات کی تھی کہ جو پرڈکشن ہے اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ ان پٹ کے سمبل جو آنے والے ہیں آگے آ رہے ہیں ان کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں اور یاد ہے یہ بھی بات تھی کہ کتنے دیکھیں گے اور اس کا جنرل آنسر یہ تھا کہ آپ ڈسائڈ نہیں کر سکتے فی الحال ہم نے یہ کیا یوں جو پریکٹس ہے کہ ہم ایک سمبل جو ہے اس کو آگے اگر دیکھ پائیں تو اس کی بنا پہ کیا ہو سکتا ہے اچھا یہ اپرچونٹی اگر آپ کے پاس ہے کہ ایک سمبل آپ آگے دیکھ سکتے ہیں تو جہاں تک ریکرسو ڈسینٹ کا تعلق تھا اس میں یاد ہے کہ ہم جب فیکٹر میں گئے تھے وہاں پہ ہم نے ٹوکن کو لے کے چیک کیا تھا کہ اف current کرنٹ is از اے پلس اور minus یا ملٹی پلائی اور ڈیوائڈ ایکچولی وہ تھی لک والی بات وہیں پہ ہی ہم دیکھ رہے تھے اور اس کو جب ہم پاتے تھے تو پھر ہم ایس ایڈوانس کال کرتے تھے یعنی کہ ہم ٹوکن کو دیکھ کے ڈسائڈ کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمیں پتا چل گیا کہ کرنا کیا ہے پھر ہم آگے جاتے تھے اب یہاں پہ وہ پارسنگ اس طرح نہیں ہو رہی یہاں پہ اب ہم ایک قسم کو تھوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے فرسٹ کریں پارسنگ ہو چکی ہے پارشل ایک سٹیج پہ اب ہم بیٹھے ہیں ہمارے پاس ایک نان ٹرمینل ہے جس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اب وہ کون سا ہوگا وہ گرامر سمبل سارے ہمارے پاس موجود ہیں تو کرنا اب ہم نے وہی ہے کہ ان پٹ سمبل کو ہم لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کی کیا یہ ان پٹ سمبل ہمیں ہمارے کسی گرامر رول میں ملتا ہے کہ نہیں اب وہ کس میں ملے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام جو گرامر رولس ہیں ان کو کنسلٹ کریں اور چونکہ جب آپ ایکسپینشن کرتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ایکسپینشن ایک نان ٹرمنل کی جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے آپ اس کو اسی سیکوینس میں لکھتے ہیں یعنی کہ اگر اے بی سی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آپ ایکسپینشن میں اے بی سی ہی لکھیں گے تو اس پہ نہ پہ بات یہ بنی کہ وہ گرامر رول ڈھونڈو جس کے شروع میں بی ہے اب بی جو ہے یہاں پہ ٹرمینل ہے نان ٹرمینل نہیں ہے کیونکہ ان پٹ میں تو ہمیشہ ہمیں ٹرمنل ملیں گے تو ہم کوششیں کریں گے کہ گرامر رول وہ ڈھونڈو جس کا فرسٹ سمبل on دا رائٹ ہینڈ سائڈ فرسٹ سمبل بی ہے یعنی کہ جو ان پٹ ہمیں چاہیے درکار ہے آئی ڈی ہے فار ایگزامپل اس کیس میں یاد ہے ہم نے وہ فرسٹ فالو کی بات کی تھی اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس چیز کا نام فرسٹ سیٹ کیوں رکھا گیا اور ابھی ہم اس کے بارے میں مکمل فارمل کاروائی کریں گے لیکن یہ یاد رہے لفظ فرسٹ کیوں آیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سٹیج پہ جب کہ آپ ایک پارشل ٹری کو لے کے بیٹھے ہیں اور کچھ حصہ آپ کا میچ ہو چکا ہے وہ لیف نوڈ جو ہیں اب اپنے ٹرمینلز رکھتے ہیں اور بقیہ لیف نوڈ جو ہیں وہ اپنے اندر اب نان ٹرمینلز رکھتے ہیں ان کی ایکسپینشن کرنی ہے تو یہ بھی ویسے بات ظاہر ہے کہ ہم لیفٹ موسٹ جو ان میں سے نان ٹرمینل ہے اسی کو ریپلس کریں گے تو ٹری میں اصل میں تھوڑی سی اور بھی ہمیں سہولت ہے یا جو لیفٹ موسٹ ڈیریویشن کاروائی کرنے میں ہمیں یہ بھی سہولت ہے کہ جو گرامر رول ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے وہ لیفٹ موسٹ ہی ہوگا یہ نہیں کہ ہم سارے گرامر رولس کو دیکھیں گے تو اس ٹری میں جو لیفٹ موسٹ ہے وہ ایکچولی ٹی ہے اب اس کو دیکھ کے ٹی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے سارے گرامر رولس کو ٹرائی کرو وہ تو پھر وہی بیک والی بات ہوگی ہم چاہتے یہ ہیں ٹری میں ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ کون سا نان ٹرمینل ریپلس کرنا ہے لیکن اگر اس نان ٹرمینل کے ملٹیپل رولس ہیں تو ان میں سے کون سا ایک گو میں یہ نہیں کہ سارے صرف ایک اس کے لیے ہم ان سیمبل کو لیں گے اور ان میں سے وہ رول کو تلاش کریں گے جس کے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ سب سے پہلے جو سیمبل ہے وہ بی ہے اور یہی بات میں اب آپ کو سلائڈ میں دکھا رہا ہوں تو آئیے واپس سلائیڈ پہ چلتے ہیں کہ اگر اے جو ہے یہ ڈسائڈ ہو گیا ہے کہ ٹری جو ہے اس میں ہم نے اے کو ریپلس کرنا ہے کیونکہ جو ٹری کا لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ٹری کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کے لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل کو دیکھ رہے ہیں تو اینی اے ٹو ایلف کین بی یوزڈ اف بی کین اسٹارٹ دا اسٹرنگ رائڈ بائی ایفا اور یہاں پہ وہی بات کہ اے کے جو گرامر رولس ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو ایلفا کا مطلب ہے کہ جتنے ہی رولس ہیں ان کی رائٹ ہینڈ سائڈ لو ان میں سے جس میں بھی آپ کو لیفٹ موسٹ سمبل b نظر آئے اور وہ اسٹارٹ ہے تو اس کو لے کے آپ ادھر استعمال کرو اچھا دوسری پاسبلٹی کیا ہے یا اس کو جو میں نے ابھی کہا تھا کہ جو فرسٹ سیٹ والی بات تھی کہ یہاں پہ ایک لحاظ سے اب اس کی فارمل ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ ان دس کیس وی سیٹ b یہ جو b سمبل ہے ایک ٹرمینل سمبل ہے ہماری گرامر کا اٹ از فرسٹ آف ایلفا ذرا دوبارہ اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے کیونکہ ایک لحاظ سے یہاں پہ فرسٹ کی ڈیفینیشن بھی بنتی نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گرامر رول ہے یا ملٹیپل ہیں اے گوز ٹو ایلفا ریممبر ایلفا ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ ایک سینٹینشیل فارم کہہ لیں یا گرامر رول جو کہ ٹرمینلس اور نان ٹرمینلس کے مکسچر سے بنا ہے اس میں سارے ٹرمنل ہو سکتے ہیں سارے نان ٹرمینلس بھی ہو سکتے ہیں اور مکسچر بھی ہو سکتا ہے کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر اس الفا رول یا ان گرامر رولس میں جتنے الفاظ ہیں اگر اس میں سے کوئی ایسا الفا ہے جس کا پہلا سمبل بی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بی از ان دا فرسٹ آف ایلفا یعنی کہ ایلفا جتنے اس طرح کے ہیں اس میں یہ بی جو ہے یہ اس کا سب سے پہلا ہے بی جو ہے وہ دوسروں کے بھی شروع ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ بی جو ہے وہ صرف ایک ہی گرامر رول میں ہو وہ اور گرامر رولس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ طے پایا کہ بی جو ہے اگر ایلفا کا اسٹارٹ سمبل بنتا ہے یعنی کہ شروع میں ہے تو وہ اگر میں ایک سیٹ بناؤں تو فرسٹ آف ایلفا میں بی ہوگا اب فرسٹ آف ایلفا جو ہے اس میں شاید اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہم چونکہ سیٹ بنا رہے ہیں تو یہ ممبر شپ کے حوالے سے اور بھی ہوں گی دوسرا کیس یہ ہے کہ بی does not belong to این expansion of اے یعنی کہ اے سے جو ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ ایسے نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایکسپینشن آف اے ایکچولی اے جو ہے وہ تو ایپسولون میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو اے جو ہے ہمیشہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹرمینل یا نان ٹرمینل ہی ملے ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم نے اپنی گرامر میں سے لیفٹ ریکرشن نکالی تھی تو ہم نے یہ epsilon rules بیچ میں ڈال دیے تھے اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایپسولان کہاں سے آ جاتی ہیں ہم تو نہیں ڈالتے وہ تو ڈالنے پڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کو ایل ایل کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں اور بعض کیس میں ہم یہ ڈیلیبریٹلی بھی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس سے کچھ سیمیٹک رولز جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا یہ بات کی بات لیکن یہاں پہ جو دوسرا کیس ہے وہ یہ ہے کہ اے جو ہے اصل میں وہ تو ایپسلون میں ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اس کیس میں تو بیٹا یہ بی جو ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ضرور ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اصل میں جو گیما ہے اگر میں اب آپ کو واپس اس سلائیڈ پہ لے کے آؤں ذرا اس کو دیکھیے کہ اس سٹارٹ سمبل سے میں ملٹیپل ڈیریویشن کے ذریعے پہنچا بیٹا اے گیما پہ اب اگر اے جو ہے ایپسلون ہے یہ تو غائب ہو گیا نیکسٹ انپٹ سمبل میرے پاس بی ہے وہ تو ان پٹ ہے اس کو تو نہیں نا میں غائب کر سکتا اگر بی ہے اور وہ لیگل سینٹنس ہے تو بی جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا بیٹا میں تو ہو نہیں سکتا وہ تو کنزیوم ہو چکی A جو ہے وہ میں نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ وہ تو ایپسلون میں کنورٹ ہو رہا ہے یہ بھی پاسبلٹی ہے بی کہاں سے آ سکتا ہے اس گیما سے آئے گا یعنی کہ A کے بعد جو چیز آ رہی ہے جو کہ صرف نان ٹرمینل نہیں ایک پوری سینٹینشل فارم یا پارشل ہوگی جس کو میں گیما کہہ رہا ہوں وہاں سے آئے گی جس کی بنا پہ آپ دیکھیے یہ دونوں پوسبلٹیز کو میں جلدی سے اسکپ کر کے واپس ادھر آتا ہوں کہ دی ایکسپینشن آف اے از ایم گیما اینڈ بی بلانگس ٹو این ایکسپینشن آف گیما اب gamma کو میں فردر ایکسپینڈ کر کے لکھ رہا ہوں کہ گیما ایکچولی مکسچر آف ٹرمینل نان ٹرمینلس ہے تو اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ b omega ہے یعنی کہ gamma کا اگر پہلا سمبل b ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے انپوٹ جو ہے وہ میرے کسی گرامر رول سے اپلائی سے ہو سکتی ہے اور میں یہ expansion further کر سکتا ہوں تو یہ صورتحال کہ اگر ایک سینٹینشیل فارم میں ایک نان ٹرمینل ایپسلان ہو جاتا ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور جو نیکسٹ انپوٹ آ رہی ہے وہ اصل میں گیما کو بلانگ کرتی ہے تو اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ بی کین اپیئر آفٹر اے ان ڈیرویشن آف دا فارم ایس گوز ان ملٹیپل اسٹیپس ٹو بیٹا اے بی گیما اب دیکھیں یہاں پہ میں نے گیما کو ریپلس کر دیا ہے بی اومیگا سے A جو ہے وہ چونکہ ایپسلون ہوگی تو B جو ہے وہ گیما کا فرسٹ سمبل ہے اور ہم کہتے ہیں کہ B از دا ممبر آف دا سیٹ فالو A میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس اصطلاح کی بھی سمجھ آ گئی کہ اس کو فرسٹ آف فالو کیوں کہتے ہیں فرسٹ اس لیے تھا کہ اگر ایک گرامر کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو معاملہ ہے جو سمبلس ہیں اس میں جو سب سے پہلے سمبل ہے یہ وہ ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سمبل اس رائٹ ہینڈ سائڈ الفا کا فرسٹ سیٹ کا ممبر ہے اب اسی طرح فالو کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر ایک ٹرمینل نان ٹرمینل آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے گیما اس کا جو فرسٹ سمبل ہوگا وہ اصل میں اے کو فالو کر رہا ہے اور خاص طور پہ اگر اے جو ہے وہ ایپسلون میں کنورٹ ہو جائے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اے کو کیا چیز فالو کرے گی A تو غائب ہو گیا اے کے بعد والا جو حصہ گیما ہے اس کا جو فرسٹ سمبل ہے وہ کیا ہے وہ فالو آف اے ہے یعنی کہ یہ وہ سمبل ہے جو کہ کسی سینٹینشیل فارم میں اے کے بعد آ سکتا ہے لیگل سینٹینشیل فارم اور ریمبر یہ ساری جو سینٹینشیل فارمز ہیں یہ ہم لیگل ڈائرویشن کے لیے کرتے ہیں یہ ہم کوئی ایرونیس ڈائرویشن کے لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے پارسرز تو بنانے ہی ایسے ہیں جن کو آپ اگر لیگل ان پٹ دیں گے تو اپنی ساری کاروائی مکمل کریں گے اگر ایرونیس دیں گے تو وہ تو بیچ میں رک جائیں گے چلے خیر first اور follow کی اب کچھ انفارمل ڈسکشن بلکہ آلموسٹ فارمل ڈسکشن تو ہو گئی اب ہم ان کی جو مکمل کاروائی وہ کرتے ہیں اور ایکچولی اب دیکھیں گے کہ یہ فرسٹ اور فالو سیٹ بنانے کی بنا پہ اب ہم وہ ٹیبل جو ہے اس کو بنا پائیں گے بقیہ کاروائی اب ذرا تھوڑی ہی رہتی ہے اینی اے ٹو ایلفا کین بی یوزڈ اف آلفا ایکسپینس ٹو ای یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایسے کوئی رولس آ جائیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ رول ایکچولی ہے کہ اے گوز ٹو ایپسلون تو ہم اس کو استعمال کریں گے لیکن اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے گرامر رول جی اب آپ فرسٹ کی ڈیفینیشن میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی نان ٹرمینل اے ہے جس کے لیے کوئی گرامر رول ہے کہ دیٹ نان ٹرمینل ایکسپینس ٹو ایپسلون تو we say کہ ایپسلون بھی جو ہے وہ فرسٹ آف اے کا ممبر ہے یعنی کہ اگر آپ سیٹ ممبرشپ کے حوالے سے دیکھیں تو فرسٹ سیٹ میں نہ صرف ٹرمینلز ہوں گے جو نارمل گرامر سمبلس ہیں بلکہ ایپسلون بھی آ جائے گا اور اس کی ضرورت ہمیں بات میں پیش آئے گی تو ایسے گرامر رولز کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ایپسلون جو ہے وہ فرسٹ آف اے میں ہے اور اگر میں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ ایپسلون از اے ممبر آف فرسٹ آف اے تو آپ فور سمجھ جائیں گے کہ کوئی رول ایسا ضرور ہے کہ اے کین بی اے ری ریٹنفا گرامر رول ہے جس کی رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ ایپسلان ہے خیر فرسٹ کے حوالے سے یہ کہ ایپسلان جو ہے وہ اس کا ممبر ہوگا اب یہاں سے اب ہم وہ فارمل ڈیفینیشن پہ فائنلی آئے ڈیفینیشن آف فرسٹ آف ایکس اور ایکس جو ہے فی الحال میں اس کو ٹرمینل کہہ رہا ہوں یا نان ٹرمینل یہ نہیں کہہ رہا یہ دونوں ہو سکتے ہیں یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایکس جو ہے اگر ٹرمینل ہے تو فرسٹ کیا ہوگا اور اگر وہ نان ٹرمینل تو پھر کیا ہوگا تو یہاں پہ ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ ایر از اے سیٹ وچ از اے یونین آف ایکچولی ٹو سیٹس پہلا سیٹ ہے کہ بی دا سمبل بی